for one میں نہیں سوچ پا رہا لا تنچاتے ہوں یہاں اللہ <coughs> <coughs> گان کہیں بیٹھا ہے چٹائی پے مگر ارے شیں ہے but he de i pe magar ar جاءت رسل ربنا من الحق وصل الله تعالى على خير خلقه محمد وقاله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا وقال فأرعو بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والقرب واختلاف الليل والنهرات لآيات له للألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار وقال يا أيها الله وكونوا مع الصالقين رسما سلم والے عزیز باری پوری دنیا اللہ پاک کے نظر میں مچھر کے پڑ کے برابر نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کا دل و جناح بہوبا ما سنہا کا شربا اگر پوری دنیا پوری دنیا تمام کائنات اللہ پر کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتا تو اللہ جل لبو کا کو ایک گونٹ پانی لینے پلامن ہر کا اللہ پاک کی نظر میں اس پوری دنیا کی کوئی حیثیت کوئی حقیقت نہیں ریت میں آتا ہے جب سے اللہ پاک نے اس دنیا کو پیدا کیا اس وقت سے اللہ پاک نے اس کو رحمت کی نگاہ سے دیکھا نہیں اور حضور صلی اللہ علیہ مارتے ہیں الدنيا ملعون وملعون ما فيها إلا ذكر الله وما هو علىها وعالم ومتعلم هو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا تمام کی تمام اللحبات كرحمة سے بعيد هي الدولة الدنيا ملعون وملعون ما فيها اللہ کا ذکر اللہ کی یاد اور وہ چیزیں جو انسان کو اللہ کی یاد کے قریب کر دیں جو اللہ کی یاد میں انسان کے ساتھ معادن ہیں یہ چیزیں اللہ کے رحمت کے سایہ میں ہیں اور اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے اور اس کے اور علم حاصل کرنے والا طالب علم اور جس کو اللہ پاک کے علم دیا عالم اور طالب علم وہ اللہ کے رحمت کے قریب ہے اور پوری دنیا اللہ پاک کے رحمت سے دور ہے اللہ پاک کے رحمت سے بعید ہے اپنے لذیذ بڑے اور بزرگوں ذکر اللہ پاک کا ایک خزانہ ہے اللہ نے خبر سماوت بند ہو اللہ پاک نے عبادات میں ہر عبادت کے لیے کچھ نہ کچھ وقت اور مقدار مقرر کر لیا ہے نماز خان نے پانچ پڑھنے ہیں روزے سال میں رکھنے ہیں ہر زندگی بھر میں ایک مرتبہ کرنا ہے زکوٰۃ سال میں دینا ذکر کے بارے میں اللہ اخبار نے فرمایا یا الوین کا من کرا دش اللہ کو یاد کرو جتنا آپ سے ہو سکے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو یاد کرو یہاں پہ کلو کہیں پتی مجنون ہے کہ کی کیا اتنے اللہ پاک کی یاد میں لگ بھائیو, ہم نے ذکر کرنا ہے اللہ کو یاد کرنا ہے ہر وقت اللہ کی یاد ہم اور آپ پر اور جاری ہے نصیب ہو وہ ما ائی نما کل ماتور صداثتنگ اللہ واقعہ اللہ ہوا سادشم وا ابن بن غالب ولا اكثر اللہ غرمان اللہ فرماتے ہیں تم دو ہو تیسرا اللہ کی ذات تم چار ہو پانچ اللہ کی ذات تم کم ہو بھی اللہ کی ذات تمہارے ساتھ تم زیادہ ہو بھی اللہ کی ذات تمہارے ساتھ لا عیشی ان سے اندیرے میں ہو روشنی میں ہو دن میں ہو رات میں ہو اللہ کی ذات سے اللہ کی نظر سے اوجلنا وہ محکم اینما کن تم یہ کیفیت ہمیں نصیب ہو اللہ کو یاد کرتے کرتے اللہ کی یاد ہم پہ ایسا تاریخ ہو کہ ہر وقت اللہ کی یاد اللہ کی عظمت اللہ کی کھاپت اللہ کی بڑائی اور چریائی اور ہمارے اور آپ کے سامنے ہر وقت اللہ کی یاد اور اللہ کی عظمت اور اللہ کی بڑائی اور اللہ کا جلال اور ہمارے اور آپ کے سامنے ایک نصیب صلی اللہ علیہ وی سب الا کو سات بندوں کو اللہ کے سائے میں جگا دے اس میں ایک وہ بندہ ہوگا یوں کو اللہ خالی انتفاق ہوتا جو اللہ کو یاد کرتے کرتے ان کے آنسو بہنے لگتے ہیں اللہ کو یاد کرتے کرتے اس کے آنسو بہنے لگتے ہیں لو یہ کیفیت انسان کو ذکر کر جو ملتا ہے یہ صحبت سے ملتا ہے صالحین کی مجالس میں ملتا ہے جیسے کہ ہمارے عقاد کا طریقہ رہا ہے پہلے سے قرون اولا سے ان او کی بات ہمارے آپ سے اجر ہو گئی ہے ہمارے نظر سے غائب ہو گئی ہے قرون اولا سے ہمارے اخلاق ایسے مجالس کے ساتھ اور صحبتوں کے ساتھ اور صالحین کے ساتھ چنتے رہے مجالس میں بیٹھے رہے اللہ باپ ان کو ذکر کی ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت میں بلوا اللہ, جی اللہ. اللہ کی بات ایک بندے ایسے ہیں کہ وہ بندہ خود ذکر کی شادیاں ان کو دیکھتے ہی انسان کو اللہ کی یاد تازہ ہو جائے ان کو دیکھتے ہی انسان کی غفلت ختم ہو جاتی ہے ان کی مجلس میں بیٹھنے سے تو انسان کی غفلت دوری ہو جاتی ہے ان کو دیکھتے ہی ان پر ایک نظر پڑتے ہی انسان کی غفلت ختم ہو جاتی ہے اور اللہ کی یاد انسان کو تازہ ہو جاتی ہے. بہت ساری ان کی مثالیں حضرت کشمیری رحمتہ اللہ علیہ ہمارے دارالعلوم دیوگل کے محدود کبیر اللہ پاک ان کو ایک بہت بڑا مقام دیا ہوا تھا وہ ایک دفعہ مظفرآباد جا رہے تھے تو ان کی حالات زندگی میں سوال انہوں نے لکھا ہے کہ وہ غالبا ملتان کے اسٹیشن پہ شہری کا وقف تھا ان کے ساتھ کچھ شاگرد بھی تھے تو وہ بیٹھے ہوئے تھے ایک ہندو کی ڈر پڑی حضرت انور شاہ کشمیری رحمت اللہ کے چہرے پر حضور سے حضرت کشمیری رحمت اللہ علیہ کے قریب آئے اور قریب کڑے رو پڑے اور بس رونے لگے اور رونے کے بعد حضرت سے پر مجھے کلمہ پڑو میں مسلمان ہونا چاہتا حضرت نے ان کو کلمہ پڑھوایا پوچا اللہ نے دن میں کیسی بات جائی فرمایا جب میری نظر تمہارے چہرے پہ پڑی تو میرے دل میں ہی بات آئی کی یہ بندہ جس دن پر چل رہا ہے وہ دن درخت نہیں ہو سکتا وہ دن ٹھیک ٹھیک ہوگا جس پر یہ بندہ چل رہا ہے آپ کا چھگڑا اس بات کی طرف آخا سی کر رہا تھا بتا رہا تھا مجھے کہ یہ بندہ صحیح اور ٹھیک ٹھاک اور ایک مناسب دین پہ چل رہا ہے میں اسی دن پہ چلنا چاہتا یہ وہ اندر کی کفیت ہے جو کہ انسان کے چہرے سے نظر آتا ہے حضرت سلمان خاص اللہ تعالیٰ عنہ جب پہلی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر میں رو سے فضول صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے پہ اندر پڑی تو سب سے پہلے بھی کی زبان سے بات نکلی تو ہوئی کہ وہ کہنے لگے حضرت اللہ یہ چہرہ جھوٹا ہو نہیں سکتا یہ چہرہ جٹا نہیں ہو سکتا یہ حق اور سچ چہرہ ہے جو دین کی طرف ہمیں لے جا رہا ہے وہ دین بھی حق ہے اور سچ ہے اور یہ چہرہ بھی حق اور سچ چہرہ تو میرے بیس بھائی اور بزرگوں ایک کیفیت انسان کو ملتی ہے آ, نیک اور سار سالح, کی مجالس میں بیٹھ بیٹھ کر انسان کو یہ کیفیت ملتی حضرت ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت شاخ القادر بائی پوری رحمت اللہ علیہ کے حالات میں لکھتے ہیں سوانح پوری ان کی کتاب ہے بہت قیمتی سوانح پر حالات انہوں نے اس میں لکھے ہیں اور مانتے ہیں کہ میں حضرت رحمتہ اللہ علیہ کے بعد ایسے وقت میں آیا کہ وہ تقریباً اپنے رستر مرد پہ پڑے ہوئے تھے موت حیات کی کشمکش میں اور بس زبان کچھ تو اس کی ہندی تھی میں نے ان سے ملاقات کی اور میں ان سے واپس آیا تھوڑی دیر بعد میرے پیچھے نے کچھ بھیجا کوئی بھیجا اور کہا کہ حضرت آپ کو بلا رہے میں دوبارہ واپس آیا حضرت کے اندر بات کی وہ سکت نہیں بات پورا نہیں کر سکتے پر میں نے کان قریب کر میں نے کھانا قریب کر دیا تو کان کے اندر آپ دیکھیں گے کتنی اہمیت والی کھانا کیندر موقع رہے گی بولے کہ عریم لوگوں کو حضرت علی پوری رحمت اللہ علی کی مجلس میں بیجا کر اور لوگوں کو یہ بات بتاؤ کہ حضرت کی حضرت پوری کی مجلس میں اہتمام سے شرکت کیا جائے دستر پر یہ بات بتا رہے ہیں کہ لوگوں کو کی مجلس میں سنبت میں بھیج دیا کرو کہ لوگ اس کے پاس تو تو اور کے دل میں کتنی اہمیت تھی اور کتنی اہم بات کہ وہ چاہے تھے کہ لوگ سار کی مجلس میں بیٹھے ایک دفعہ ایسا ہوا حلیات اور رحمۃ اللہ مغرب عشاء کے بیچ میں لمبے لمبے نوازوں پر لیا کرتے تھے اس میں کافی ساری آپ کنات بھی کر لیا کر کے ایک دفعہ نظام الدین میں حضرت ریپ الرحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے مور رحمۃ اللہ علیہ نے مختصر دو سند پڑھ لیے اور جو اس سند سے پارے ہو گئے تو آگے حضرت کے سامنے قطح عشقر میں بیٹھ گئے حضرت ریب الرحمت اللہ علیہ پوچھ رہے ہیں کہ اس وقت تو آپ کا اپنے معاملات ہوتے ہیں اپنے معاملات کو پورا کر کے پھر میں نہیں آپ کی ایک مجلس آپ کی ایک مجلس میرے روحانی اعتبار سے میرے معمولات سے کافی سارا بہتر ہے اور کافی سارا مفید ہے سبحان اللہ اپنے معمولات کو چھوڑ کر حدم کے مجلس میں آ اور بیٹھ گئے اور میں یہ مجلس کب کبھی کبھی ملتا ہے ہمیشہ نہیں ملتا رہتا اس کو قنیمت سمجھنا چاہیے چلے جب جس بھائی اور بزرگ انسان صالحین اور یا اللہ کی مجلس میں بیٹھے ایک کیفیت انسان کو مل جاتی ہے اللہ کی طرف سے ایمان کا قوت مل جاتا ہے پھر انسان کو معاصی سے بچنا آسان ہو جاتا ہے دیکھیں تو انسان کی وہ ایمانی کیفیت وہ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جاتا ہے اللہ پاک کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جاتا ہے انسان کو معاصی سے بچنا آسان ہو یہی ہمارے سارے اقابر کی ترتیب رہی اکابر کی یہی ترتیب رہی ہر رشید احمد گروی رحمت اللہ نے آرے ابو حنی پہ ابو حنی وقت سے یاد کیے جاتے ہیں اللہ پاک نے فقاقت ان کو دی تھی اور ان کی جو تصنیفات ہیں خاص کر حدیث میں جب انسان کو دیکھتا ہے تو وہ انسان سمجھ لیتا ہے کہ اس کو اللہقات نے حدیث میں اور قفا میں بہت بڑی مہارت دی ہوئی حضرت انداز اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت تھے سلسلے چشتیاں میں حضرت انداز اللہ مہاجر بیا بیا مکی رحمت اللہ نے کے ہاتھ پر بیعت تو بیونکہ اللہ پاک کے تو بہت بڑا بیان ہوا تھا اور حاضر رحمت اللہ نے آلے باقاعدہ زیادہ تر کے جیسے کہ فلو تحصیل عائن ہوتا ہے ایسے آئن تو نہیں تھے لیکن اللہ پاپ کے اوپر جو ہے میرے ہوئی بڑے بڑے علماؤں کے ہاتھ پر بیٹھتے ان میں سے ایک حضرت رشید احمد کے رحمت اللہ علیہ بھی ان کی مسجد سے تقریباً چالیس دن گزار کے اندر جب چلے گئے تو حضرت اللہ حاضر رحمت اللہ علیہ کو واپس خط دے دیتے ہیں اور خط میں انہوں نے یہ بات لکھی تھی کہ حضرت یہ بات بند رہے کہ اب شریعت طبیعت بند گئی شریعت طبیعت بنی اب شریعت پر چلنا اتنا آسان ہو گیا کہ اب طبیعت بن شریعت پہ چلنا دشوار نہیں ہے غم میں خوشی میں جوانی میں صحت میں بحاطے میں اب حیرت میں اللہ کے احکامات کو زندہ کرنا اب طبیعت بندی اب نا گواہی نہیں شریعت طبیعت بند اور کسی دینی مسئلہ میں کوئی اشکال باقی نہیں ہے اتنے بڑے علم کے باوجود حضرت اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر گیا تو مجھے ایک دفعہ دار ال دیوبند لائے ایک ہی اللہ پاکوں کو نصیف کریں دارل دیوبند تشریف لائے تو اصل کے وہ بیان تھا تو دارل دیوبند کے مجلس میں تشریف لائے تو ذرا کجوم کافی تھا کالے بن کا, کا سالانہ کوئی تقریب تھا تو ہجوم کی وجہ سے پہنچتے پہنچتے ان کی تکلیفر ہو گئی جب تک مجافرت ہو گئی تو نماز کے بعد ایسے افسوس سے افسوس سے حسرت کے ساتھ ان کی زبان سے یہ بات نکل گئی کہ ہائے بیس سال کے بعد آج تک ڈیف ہو گئی بیس سال کے بعد آج تگدی و فرق ایسے حسرت سے افسوس سے کسی کو بہت سارا نقصان ہوگی اور جب نمبر پر بیٹھ گئے تو اب اصل کا وقت ہے اور حضرت بیانٹھ گئے اب بس یونی ممبر پر بیٹھ اور زبان سے اللہ کا خلما نکل گیا اللہ بس یہ کلمہ مجموعی کا کہا تھا سارا, کا سارا من مزار سارا مجھے اب اپنے کام سے کوئی قابو نہیں پا رہا مجموعہ لیکن حالت رحمۃ اللہ علیہ آپ دیکھیں یہ واقعہ لے ہوا ہے تم اللہ ان کی زبان سے نہیں نکلاس یہ ان کے دل سے یہ کل جس قلبے کے سننے سے پورے مجلے کی ایک کیفیت ساری ہوتی ہے تو یہ بتاؤ اس بندے کی اللہ کی ذات کے ساتھ کتنا تعلق ہوگا کتنا تعلق ہوگا کہ اللہ کے نام لینے پر پوری مجلس پر ایک اثر کاری ہو جاتا ہے اور پورا کا پورا ملس اس سے پسند ہے بزرو کیفیت جو انسان کو ملتی ہے یہ صالحین کی مجلس سے اور اس طرح اولیاء اللہ کی مجلس سے انسان کو یہ کیفیت مل جاتی ہے معاشی سے بچنا کا آسان ہو جاتا ہے عبادت کے اندر انسان کو کیفیت ملتی ہے ان کا طلع تو ان لمحا کو فکین نہ ایک کیفیت کو جمع فرماتے ہیں ایک کیفیت کی مشاہدہ ہے اور ایک کیفیت مراح ہوا انسان جب اور بیٹھنے کا اہتمام کرتا ہے بے جو الحمد للہ جو صلاح سے مچن رہے ہیں یہی ان کا مقصد ہے کہ انسان کو معیت اللہ حاصل اس سے ہمارے قابل فرماتے ہیں جس دم وافر اس گم کافر ہر وقت انسان پر اللہ کی خشیت ذات الہی کی یاد انسان پر پہ تھری انسان جہاں کہیں ہے دفتر میں ہے اور زمین دارا میں ہے بازار میں ہے گھر میں ہے حکومت میں ہیں، جہاں کنی ہے جہاں کہیں ہیں انسان پر انسان کے لیے اللہ کے دین پر چلنا آسان ہو حضرت خواجہ قطب الدین رحمت اللہ علیہ سلسلے چشتے کے بہت بڑے بزرگ بہ دے ہندوستان کا قطب الدینار بھی ارد کیا جاتا ہے لوگ ان کی یاد بھی بنایا دیا ہے ان کے ہاتھ میں بے آختے اپنے اوقت کے بادشاہ سلطان شمس الدین انتمش رسمت اللہ علیہ سلسلے چشتیہ نے بے آتے اور بڑے مجید تھے اللہ کی شان جب حضرت خواجہ فخر الدین رسمت اللہ علیہ پا گئے تو وفات پانے سے پہلے حلفا جفت الدین رحمت اللہ علیہ اپنے ایک جو ان کے خصوصی عرید تھے خلیق تو ان کو انہوں نے مصیحت فرمائی پر میں کہ میرا جنازہ ہر بندہ نہیں پڑے گا میرا جنازہ جو پڑھائے گا وہ کون پڑائے گا پر میں میرا جنازہ وہ بندہ پڑھائے گا جس کی زندگی نظر ہر استعمال میں ہو زندگی اپنی نظر کو استعمال کیا اور تحجر زندگی برف سے کہیں بھی فضا نہ ہوا اور عصر کی نماز سے پہلے چار سنتیں زبان جو ہے یہ کہیں اس سے فضا نہ کی روایت ہے رشم کرے جو نماز عصر سے پہلے چار رقت پڑھنے کا اہتمام کروں گا سنت زواط کے کوشش کرنی چاہیے کہ انسان اس کو پڑھے اللہ اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے العصر تو یہ تین نصیحت فرمائی کہ کبھی اس کے سنت عصر سے پہلے افراد ہوئی ہو اور اس طرح کا نارا نہ ہوا ہو نظر غلط نہ استعمال ہوا ہوتا ایسی پلیشر تھے باہر وصیت تھی جب حضرت پا جاتع الدین رحمت اللہ نے آلے وفات پا گئے جنازہ تیار ہوا لوگ آ گئے جنازے کی دھوبری مجھے میں کھڑے ہو کر مجلوں کو مخاطب ہو کے کھڑنے لگے کہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے یہی وصیت فرمائی ہے کہ میرا جنازہ وہ بندہ پڑے گا جس کے اندر یہ تین شرطیں موجود اب سارا کا سارا بنوا ایک دوسروں کو دیکھنے لگا کہ بھی ہے ایسا بندہ کون ہوگا جو زندگی بدر تجدید کا پابند ہو نظر کسی غلط استعمال نہ ہوا ہو اور سلا کے حسر سے پہلے سنت ذوائط کا اہتمام کیا ہو تو سر دساور میں ایک دوسرے کو دیکھ لیں اب کوئی بھی اٹھنے کی ہمت نہیں کر بہت بڑی کبھی شرطیں کبھی شرتے ان جب کوئی بھی نہیں اٹھا تو ایک بندہ بچپے کو چھیلتا ہوا سامنے آیا اور بجوے کو وہ خاتم ہو کے کہنے لگا ایسے حضرت خواجہ فطب الدین رسمت اللہ علیہ کے قریب آ کر ان کے چہرے مبارک سے کفن کو اٹھا کے ان کو مخاطب ہو کے کہنے لگا کہ اللہ تج پہ راشم کرے تم تو دنیا سے چلے گئے لیکن میرا راس پاس کر کے چلے اب تو یہ وصیحت کر کے نہ جاتے تو اس رات کا پتہ مرد دم تک کسی کو نہ چلتا لیکن تم تو چلے گئے لیکن میرا راس پاس کر کے چلے اور پھر میں میرے کو مخاطب ہو کے کہنے لگے کہ الحمدللہ للہ یہ تینوں شرطیں میرے اندر موجود تھیں اور پھر آگے ہو کے جنازہ انہوں نے پڑوا ایک اور سلطان شرس الدین بادشاہ کے مقبول سلطان شرس الدین زندگی و تہجد کا اہتمام اور نظر کی حفاظت اور جو گنا نوافذ کا اتنا اہتمام کر رہا ہوں کاؤں پرائز کا اس کے ہاں کتنا بڑا اہتمام ہوگا اور واجواد کا اس کے ہاں کتنا بڑا اہتمام ہوگا اور دیگر احمد تو ان کے یہاں کتنا بڑا احتمال ہو تو عزیز بھائی میں آپ کو یہ بھی آس کر رہا تھا کہ انسان کو ایک کیفیت جو ملتی ہے اللہ کو یاد کرتے کرتے انسان کے آنسو دیکھنے لگ جائیں اور اللہ کو یاد کرتے کرتے انسان کو ایک ایفیت مل جائے یہ انسان کو ملتا ہے اولیاء اللہ کی مجالس میں اور یا اللہ کے ہاتھ پر بیعت ہو کر انسان کی حیثیت سے اجازت کے ساتھ جب انسان ایک عمل کرتا ہے ایک اللہ پاک انسان کے اندر پیدا کر دے دیکھیں اللہ پاک کے ہر مرد کی شکایت میں گی جو بھی بندہ پڑھے تو اللہ پاک اس کو اس مرض جس کی یہ پڑھے تو اللہ پاک شفا دے لیکن جو بندہ اس کو اجازت سے پڑھے بس میں ایک مرض کے لیے مجھے اپنے کی طرف سے اس بات کی اجازت ملی ہے تو پڑھنے والے کے اندر ایک اعتماد پیدا ہو جاتے ہے ایک قوت پیدا ہو جائے اعتماد کے ساتھ انسان اس کو کرنے لگتا ہے تو اس کے ساتھ اندر اندر ایک اثر پیدا ہو جاتا ہے ایک ثابت پیدا ہو جاتا ہے جو انسان کو کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے اور اعتماد انسان کے اندر پیدا ہو جاتی تو الحمدللہ یہ ایک طریقہ سے ہاتھ کا سلا سے کا جو الحمد چل رہا ہے ہمارے درج دیوبن کے بیچ سے گزرا ہوا ہے ہمارا ایک وقت تھا کہ دارو دیوبر کے گیٹ پر بیٹھا ہوا دربار بیٹھا دارو دیوبر کے گیٹ پہ بیٹھا ہوا چوکیدار ہاں اس کے لتا سبعہ جاری ہوا کرتے تھے وہ اللہ ہوا کرتا تھا دارو دیوبر کا تباہ جو دارلوم دیوبر کا روٹی پکایا کرتا تھا اور جھاڑو مارا کرتا تھا اور گیٹ پر بیٹھ کر چوکیداری کر لیا کرتا تھا وہ بھی ایک گلی ہوتا تھا اور اس کے بھی لطائف اور مراقبے سارے جاری ہوا کرتے تو اللہ کے ساتھ اس کا ایک بہتر تعلق ہوا کرتا تھا تو یہ الحمدللہ للہ پرونی سے پہلے سے یہ ہمارا یہ سلسلے چل رہے ہیں الحمدللہ للہ کو ایک خیز اس سے مل رہا ہے ایک خیز مل رہا ہے ایک قوت مل رہا ہے ایک تربیت ہو رہی ہے تو جتنا ہم سے ہو سکے جتنا ہم سے ہو سکے اس میں آگے بننے کی کوشش کریں اپنے آپ کو قریب ہونے کی کوشش کرے سہولت کا ایک اثر ہوتا ہے سہولت کا ایک اثر ہوتا ہے انسان کے باطن پر ایک اثر ہوتا ہے ایک کیفیت انسان کو مل جاتی ہے ذکر کے اندر اور عبادات کے اندر اور دماغ کے اندر انسان کی ایک کیفیت پیدا ہو جاتی گی ذکر انسان جیسی بھی کرے تو اس کو فائدہ ہوگا جس وقت بھی کرے تو اس کو فائدہ ہوگا لیکن جب انسان بے حق ہو کے ذکر کرے اور اجازت کے ساتھ لے کر تو ایک خاص کیفیت انسان کو ملتی ہے اور عبادت کے اندر ایک قوت پیدا ہو جاتا ہے اور یاد کرتے کرتے انسان کو وہ کے کیفیت ملتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اللہ کو یاد کرے اور اللہ کو یاد کرتے کرتے اس کے آنکھوں سے پانچ روپے لگ جائے دیکھیں پاک کے اندر اللہ یوم دو بہت میادی یپو یقول یا جب لوگ جہنم کے اندر دکھیل لیے جائیں گے اور اللہ پاک جہنم والوں کے لیے جہنم کا فیصلہ فرمائیں گے تو اللہ کے گنگار بندے ایسے اپنے ہاتھ کو کھانے لگ جائے گا چھپانے لگ جائے گا سارا ہاتھ کھا جائے گا انہیں پیسے منہ کے اندر داخل کرے گا سو سو حسرت کی وجہ سے اور کا کہ سارا ہاتھ چھپا لے اور پھر اللہ پاک اس کے ساتھ اس کا ہاتھ دے رکھے اور فرماتے ہیں حیات الصابت کے اندر اللہ نے بات سیکھی ہے کہ انسان اتنا روئے گا اتنا روئے گا کہ بدن کے اندر موجود تمام تھانی اس کے آنکھوں کے راستے سے نکل آئے تو اتنا روئے گا کہ اگر اس کے آنکھ میں کوئی کشتی جلانا چاہے تو کشتی اس میں چلایا جا سکے گا اتنا انسان روئے گا اس وقت لیکن خصوصے کا کوئی فائدہ نہیں دنیا میں انسان کے آنکھوں سے نکلا ہوا وہ جو کہ اللہ کے خوف سے نکلے اور اللہ کے دین کے لیے خون کا وہ قطرہ جو کہ انسان کے بدن سے نکلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس بدن کو جہنم کی آگ نہیں مرض کر سکتا ایک اثر ہے کہ اللہ کی ہاں اتنا مقام اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرواتے کہ بھائی تم رونے کی عادت بناو اور اگر رونا نہیں آتا ہے تو رونے کی شکر بناو انسان رونے لگ جاتا ہے تو اللہ پاک کے من دروازے انسان پر کھلنے لگ جاتے روز کے اندر ایک اثر ہے ایک تھات اللہ پاک جس کے اندر دنیا میں انسان جب کسی کے پیچھے اتنی حاجت کو لے جائیں اور اس کے سامنے اتنے حاجت کو پیش کر کے اس کے سامنے آنسو بڑھانے لگتے تو اس کا کتنا بڑا اثر ہو کہ بھائی جی کو آ کر میرے ہر ہاں لگے ایک اثر ہوتا ہے لیکن آخرت میں انسان اتنا روئے گا آخرت میں انسان اتنا روئے گا کہ روزن ہوتے رو رو رو اس کے سارے آنسو آنکھوں کے راستے سے نکل جائے گا لیکن اللہ پاک کی طرف ان پہ کوئی نظر رحمت نہیں ہوگی اس وقت انسان کیا کہے گا خلی لفق اولری بعد ملنا ایسا ہو سکتے کا شی اللہ میں تو یہ خدا مجالس کے اندر جو بیٹھا کرتا تھا اور خدا بیٹھک اور خجر کے اندر جو بیٹھا کرتا تھا ان لوگوں نے تو مجھے سوا پر برباد کر ان لوگوں نے تو مجھے بعد عزا نہیں مل انسان اس وقت افسوس کرے کاش کہ میں ان لوگوں کے منلس میں جا کے نہ بیٹھتا ان کے پاس ان کی مجائز میں اختیار نہ کرتا انہوں نے تو اتنا بڑا نقصان پیدا کر دی دین پر چلنے کے اندر اتنی بڑی سستی میرے اندر ان کی مجائز کیوں جیسے پیدا ہو گئی ان کے پاس بیٹھ بیٹھ کر دین کے اندر حفلت پیدا ہو اللہ کے احکامات کے چلنے سے میں وافر ہُوا اس وقت انسان افسوس کرے گا یا خلی ہے کاش کے میں اس فلاں مجالس کے اندر بیٹھ نہ بیٹھتا دنیا میں آج بھی کیفیت نہ ہوتی تو اللہ پاک میں اور آپ کو توفیق خطا فرمائے ہمارے اور آپ کا ادھر جو جمع ہونا ہے دور دور سے سفر کر کے یہ ہمارے اور آپ کی خوش قسمتی ہے اللہ پاک ایسے اجتماعات میں شرکت کی ہمیں بار بار توفیق فرمائے ہیں. میں تو سوچتا ہوں اپنی بستی کتنی خوش قسمت ہے کتنی خوش قسمت ہے کہ سینکڑوں میر دور الحمدللہ ہمارے حضرات نے بستی کا انتخاب کیا تھا اس ملس کے انعقاد کے لیے اور کتنی ساری بستیوں پر گزر گزر کر گزر گزر کر ہمارا یہاں پانا ہوا ہے تو آنے والے کی بھی خوش قسمتی ہے اور جس بستی کے اندر یہ اجتماع قائم ہوا ہے پتنی ایک ایسی اللہ پاک کا ایک نظر ہے ایک خوش قسمتی ہے بستی والوں کا جو اللہ پاک کی طرف سے ہوا ہے اللہ والوں کا اس طرح جمع ہونا اور اللہ پاک کے ذکر کے لیے جمع ہونا اللہ پاک کے ذکر کے لیے ہاں روایت میں آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم پر ہیں جب ایک مجمع اللہ کے ذکر کے لیے ایسا جمع ہوتا ہے جیسے کہ الحمد للہ ہمارے اور آپ کا مجمعہ کو گیئر لیتے تھی اللہ کی رحمت اس کو لیتی جب پاس بندے ایسے ہوتے ہیں باعث میں کسی ضرورت پر آ جاتی ہے کسی کے ساتھ ان کا کام کوئی اٹکا ہوتا ہے تو ان کے جو ہے وہ ملنے کے لیے اس کا آتا ہے ایسے مجلس کے اختتام پر جو اللہ کے ذکر کے لیے منعقد ہوا کرتا ہے ایک فرشتہ اس کے اختتام پر اعلان کرتا ہے مصروف نقم قبل دل حسنا ایسے حالت میں اس مہینے سے اٹھو کہ اللہ نے تمہاری بخشش کی ہے اور تمہارے تمام گناہوں کو موقعات دینے کی اسے تبدیل کری تو فرش دیکھیں گے اللہ ایک بندہ تو ایسا تھا کہ ضرورت کی بنیاد پہ آیا ہوا تھا کسی کے ساتھ اس کی مینی کی ضرورت تھی کوئی کام اس کا ہوا تھا وہ اس کسی وجہ سے اس مل گیا تو اللہ با کی طرف سے بطور وغیرہ مقام لائش اور جلیز یہ ایک ایسی جماعت ہے کہ اس کے ساتھ کوئی بندہ اگر ویسے بھی بیٹھا ہے اپنی ضرورت کی بنیاد پہ بھی اگر بیٹھا ہے تو وہ بندہ بھی ہم ان کے ہاں جو ایسے بھی جنیس ہیں جو ویسے بھی ان کے ساتھ آیا ہوا ہے وہ قوم بھی محروم نہیں ہے اور وہ بندہ بھی محروم نہیں ہے اس کی بھی مخلت ہوگی اور اس کی بھی گناہوں کو اللہ پاک نیو اسے تبدیل کرائے ایک ایسے قیمتی مجلس اللہ پاک نے تو خوش قسمتی ہے پتنی بستی والوں میں سے کسی نے اللہ پاک سے آتی ہوں یا اللہ پاک کی ایک خصوصی رحمت بستی والوں کی طرف متوجہ ہوں کہ ایسے نیک اور کے مجلس کو پتہ نہیں کہاں کہاں سے جمع ہو کر گو ہو کر بعض علاقوں کے دور و دراز علاقوں کے الحمد للہ اس مرج اس بستی کے اندر جمع ہوئے ہیں اللہ پاک کی ایک رحمت ہے اللہ پاک کی ایک رحمت ہے خارص اللہ کی ذکر کی بنیاد پر اور اللہ کی یاد کی بنیاد پر تو اللہ پاک ہمیں ایسے مجالس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنے اعمال کی صحیح اہتمام کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنے سے اور اولیاء اللہ کے ہاتھ پر طور استغفار کی توفیق نصیب فرمائے تو میرے دل بر بزرگ ہمارے اور آپ کی جو مجلس ہیں اللہ کہ ہمارے طور استغفار کی مجلس اور جس سے اپنی ساری زندگی کے ناظر ہو کے چلے और या न सिर्फ हम वापस जाते हो ऐसे हो कि हर बंदा अपनी का जिंदगी पे नाजुन होके वापस चले तो और हर बंदा جو کیفیت لے کر آیا ہے یہاں پہ آتی ہوئی جیسے اس کی زندگی گزری دل دل میں یہ عزم کرے اللہ زندگی میں جیسی بھی گزری سے پہلے یہ اللہ جو غفلت میں گزری تیرے یاد سے دور گزری تیرے احکامات پہلے چلتے ہوئے گزری اس کے بعد جو میری زندگی ہوگی وہ ایسی ہوگی جیسے کہ آپ کی منزل جیسے کہ تم ہم سے چاہیے آپ اس منزل سے چلے روایت میں آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ایک روایت لوبا جنوب کا انوب کا انن سما سمتنی اب فرنورا اگاری بندے اگر تم اتنا بھی گناہ گار ہوتے گنا آسمان کے دامل تک جا پہنچی اور تو بھی تو استخار کر کے تھوک کر کے نادم ہو کے میری طرف قدم بڑھائے لنک ولا اوبالی میں تمہارے تمام گنا کو معاف کر دوں اور تمہارے لبلا او بالی اور مجھ سے کون پوچھنے والا ہے کہ اس بندے کے گناہوں کو تم نے کیوں معاف کر دیا ہے بلا او بالی لنک ولا <عُبَعًا> آپ کماتے ہیں کہ اللہ کے اش کے دروازے سے لے غلبت غلطی میرا رسمت میرے غصے پہ حاجب ہے میرا میرے من میرے غصے پہ حاضر ہے بات میں آتا ہے بلی سی ایک واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جوائد میں اس امریک کو بتاتے ہیں بلی سائی نے ایک بندہ تھا تو وہ جب اس کی وفات کے اوقات قریب ہے تو اپنے بیٹوں سے کہا کہ بیٹو زندگی تو میری گزر گئی مجھے پتا ہے کہ کیسی گزری واقعی اللہ کی ذات سے اور اللہ کی یاد سے اور اللہ کے احکامات سے دور گزری ہے میں نہیں اللہ کے سامنے میرے اندر کہ میں اللہ کے سامنے اس کو اور لے کے چلوں لہٰذا ایسا کریں کہ جب میری وفات ہو جائے تو آپ بہت سارے ایندھن کو جمع کر کے میری لاش کو اس ایندھن کے اوپر ڈال لیں اور میرے لاش کو چلائیں اور جب اس کا راک بن جائے تو اس راک کو سمندر کے اندر ڈال لیں تاکہ میرا نام و نشانی ختم ہو اس کے بیٹے نے ایسا ہی کر لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ بندہ جب اپنے بیٹوں کو یہ حکم جو جاری کرا شاید اس کی سوچ تھی کہ جب میں پانی کے اندر ڈالا جاؤں تو میری بات ختم ہو جائے گی پرمانے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب اس کے بیٹے نے ایسا ہی کیا اور اس کا راگ بھن اور سمندر کے اندر ڈالا اللہ آک نے اپنے کمرے خن کے ساتھ اس کے تمام رات کو جمع کر کے اپنے سامنے کھڑا کر میرا بندے بتاؤ تم نے یہ بات کیوں کی اللہ کو اس بندے جاؤ اللہ صرف اور صرف ڈر کی وجہ سے یہ اللہ ڈر رہا تھا تیرے پاس آنے کی طاقت نہیں تھی ساری زندگی آپ لگے ہوتی تو ایسنی ہے کہ اللہ پاک فرمائے گی ہاں بندے بس صرف اسی وجہ سے میں اللہ بس صرف اسی وجہ سے بس اتنا ڈر رہا تھا اور اتنا خوف تھا کہ میں سوچ رہا تھا پتنی اس بنا گار بدن اور آنکھوں کو لے کر اللہ کے سامنے کیسے جاؤں گا اللہ پتنی کتنے اچھا تمہارے اندر یہ کیفیت تھی اتنی ندامت کی کیفیت تمہارے اللہ اتنی ندامت جو ہے افسوس اور افغان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے اپنے بندے سے فرمایا جاؤ میرے بندے میں نے محنت کرنا اندر ندامت اور جب تیرے اندر اتنا افسوس اور اگر میرے یادیں اجازی سے رفت پہ زندگی گزری لیکن آپ اس پر اتنے نازم تھے آج میں نے کئی ماہرت کری ماہرت تو بناتے ہیں جب انسان نازم ہو اپنی ثابتہ زندگی پر نازم ہو جاتا ہے اللہ پاک اس کے سارے گناہوں کو اس کی وجہ سے معاف کر دیتے ہیں تو ایم اجتماع جو اللہ پاک نے ہم آپ کو دور دراز سے جمع کر کے یہاں آنے کی توغیب اور ہمت نصیب فرمائی ہے اللہ کرے کہ ہمارے توبہ اور استفاد اور زندگی کی تبدیلی کا ذریعہ بن جائے جس کی زندگی گزری وہ تو گزری مستقبل میں مستقل طور پہ اللہ کی یاد میں آپ زندگی گزارنے اور اللہ کے احکامات کو اپنی زندگی پر جاری کرنے کی نیت لے کے چلیں نیت لے کے چلیں اور بستی والے خوش قسمت ہیں اس مجلس سے زیادہ سے زیادہ اٹھائی اللہ پاک کو توفیق نصیب فرمائے ایسے مجالس اٹھانی کب انسان کو نصیب دوبارہ بتیں اللہ پاک نے کو نصیب فرمایا ہے بستی والوں کو نصیب فرمائے اللہ پاک ہم اس سے زیادہ سے زیادہ استفادے کی توفیق نصیب فرمائے اور ان باتوں پر اللہ پاک ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے یا ہمراہ من ہمر واحنی یا ہمر واحنی یا والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات من الجدنة والناس يَلّٰهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ مِنْ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم ونرود بإكَ مِن شَرْخِ المسته وَمِنْ نَبِيُّكَ صلى الله عليه وسلم وأنَتَا المستهى وعليكَ الملَا ولا حظ ولا قوة جلّة إلا لله الأبيل العظيم اللهم إِنَّا نَسْأَلُقَ م آج بھی آجی انہیں شیر بھی کل لی آج بھی آج مدر سو بات روسی پڑھ رہے سو بات پڑھ رہے اور مکمل کر لیں مدد کی نماز کے بعد ان اللہ کھانا ہوگا مقامی زراعت اور ماہ آئی اور مہمان سارے کھانا ہی کھائیں گے لندر کا کھانا کھانا یاد یہ ہوتی ہے اور نہ کھانا سطح گلاوت ہوتی ہے اس سے سارے ساتھی کھانا کھائے جائیں بلکہ جو بہان میں شامل بھی نہیں ہو تو تو میں رہے تو ہیں ان کو کھانے کے لیے پڑھے ہلائیں سات ابھی مگر وقت رفتار میں مخصوص رہے